بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صحمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح الروادہ ورصب علیہ المٰن صف الشاہ باقی تمام سامعین برادر خوراً سب کو شموسن سلامات کرتے ہیں ہماری سلسلہ دہ کتاب دعوت شریف میں صدارت نمبر چار سو پینسٹھ اک ایک سو سات ہے ہاں جی چار سو پینسٹھ شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دعوت شریف اور ایک سو سات جو ہے لبردست اوراد فتھیہ کا درس نمبر ایک سو سات ہیں اس میں اوراد فتح کے حصہ ولمکون الجبار میں ہے اس میں آج جو انتالیسواں لا الہ اللہ کا جو ہے اس موضوع پر تھوڑا توضیح ہے آج کے طرز لا اللہ میں پورا دعا غلمہ یہ ہے لا لاہ الحاکمین لا الہ اللہ خیر لا الہ اللہ خیر الحاکمین یہ مقدس جملہ ہے تو اس میں لا الہ الا اللہ کی توجہ آپ لوگوں کو بار بار کر دیا یہ کلمہ تو ہی تھے کلم طیبہ بھی کہتے ہیں کلمہ تو ہی تھے اصل میں ایک اللہ کی عبادت و بندگی کے لائق اس پوری کائنات میں ایک ہی اللہ تبار و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں صرف ذات واجب الوجود اللہ تبار و تعالیٰ ہی عبادت و بندگی کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی موجود اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہیں کیونکہ سب اللہ کا مخلوق ہے اللہ خالق ہے خالق کہتے مخلوق عبادت کسی صورت ممکن نہیں ہے سب مرزوق ہے اللہ رازق ہے ہاں جی سب جو ہے کچھ سرے سے نہیں تھے اللہ نے سب کو وجود بادشاہ ہے ہاں جی کائنات پورا فقیر ماں سے اللہ بے نیاز ہے بے نیاز ملق اللہ, اللہ کے ہوتے ہوئے فقیر و تندس موجودات کے عبادت کی عبادت کسی صورت جائز سے نہیں لہذا جو ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خیر الحاکمین جو ہے اس دو جملے کی دو لفظ کی توضیح خیر کی توضیح آپ لوگوں کو بار بار کر چکا ہوں خیر لفظ خیر کے لغبی تحقیق دعایہ مقدس کا علمات نمبر چھتیس میں لا الہ اللہ خیر الناصرین کے ذیل میں ہو چکی ہے لیکن یہاں جو ان معنی میں سے جو سب سے بہتر مناسب تر معنی یہاں پر یہ ہے خیر کا معنی بہتر سب سے بہتر زیادہ بہتر بہت بہتر ہیں یہ سب اور اچھا بہت اچھا یہ معنی یہاں پر مناسب ہے اور الحاکمین یعنی الحاکمین جو ہے الحاکم اس اس کا مفرد ہے اور حاکمین جو مذکر سالی میں حالت جری میں ہے کیونکہ خیر کا مزاخل ہے یہ اصطلاحات علم صرف نہ ہو کہ اصطلاحات اعظم گرہ میں چونکہ اس میں کچھ طلب عزیز بھی ہے اس وجہ سے میں یہ بعض بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہوں تاکہ ان کے لیے فائدہ مند ہو اور اس کا فعل حاک منتصم ہے تو اس کا فعل ہاکہ ماہ کو محکم سے اس کے معنی حکومت کرنا حکم چلانا اقتدار رکھنا اور نمبر دو جو ہے حکم کرنا فیصلہ کرنا یہ معنی لکھا ہے لغت میں جی اور اس کے علاوہ جو ہے حاکم علی معنی لکھا ہے کسی کے لفظ اعلیٰ کے ساتھ حاکم متعدی ہو جائے تو کسی کے خلاف فیصلہ کرنے کے معنی میں. لیکن حاکم اللہ علام کے ساتھ آ آج جائیں تو کسی کے مفاد میں فیصلہ کرنا ہے چونکہ عربی زبان میں اعلیٰ کسی کے ضرر نقصان کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں عام طور پر لہو لام فائدے کے اعلیٰ ضرر کرے اسی وجہ سے ہے حاکم جب اعلیٰ کے ساتھ آ جائیں تو کسی کے خلاف فیصلہ کرنا حاکم لہو آ جائیں کسی کے مفاد اور حق میں فیصلہ کرنا ہے یہ مانیہ اور حاک ان حکام ان کے معنی فرمان روا حکمران آفیسر گورنر جج فیصلہ کرنے والا یہ سارے معنی حاکم کا لکھا ہے کس میں لغت القام سلجدید میں یہ معنی لکھا ہے ہاں جی اور آگے فرماتے ہیں اور آ... کتاب عربی کتاب ہے مختار سے نام کا ہاں جی عربی میں ہے عربی تو عربی ہے قدیم لغوی کتاب ہے ہا کامیم اسکہ الح الحکم ہاں جی القضا ہاں جی الحکم. حکم کے معنی کیا ہیں قضا یعنی فیصلہ کرنے کے معنی میں فال یا فلوص حکم یقم حکم حکم کرنا فیصلہ کرنا ان معنی میں حکم اللہ کسی کے حق میں فیصلہ کرنا حکم علیہ کسی کے خلاف فیصلہ کرنا جو پہلے اس کاموں سے جدید میں آئے تھا اب اس عربی لغت میں بھی یہی الفاظ ہے والحکم الحکم اعظم الحکمت و من العلم اس معنی بھی استعمال ہوتے اور حکیم بھی اسی مادے سے ہیں حکیم العالم و صاحب الحکم عالم اور صاحب حکمت شاہ کو حکیم کہا جاتا ہے اس کا بھی اصل مادہ وہی کا حمیم ہے و الحکیم ایزن حکیم کے معنی وہ بھی اسلبس ہے اور حکیم کا ایک معنی کیا ہے ایک معنی العالم و صاحب الحکمت کے معنیٰ میں اور حکیم کا یہ معنیٰ بھی ہے المت کنوں بلحاج للور المت کے للعمور یعنی کاموں کو مضبوطی کے ساتھ انجام دینے والا حکیم کے معنی کیا ہے المت کے نیلمور کاموں کو مضبوطی کے ساتھ انجام دینے والا یہ معنی اور حاکمہ من ضرو آ فاولہ سے ہو تو سارا حکیمن وح کما ہو پھستاح ان سب کا معنی سارا محکمن یعنی مضبوط ہونے کے معنی میں ہاں جی حاکمہ کا معنی مضبوط ہونے کے معنی میں اور الحکم اے, اے الحاکم حکم جو ہے حکم کے معنی ہے حاکم جو ہے اور بے معنی حاکم کے معنی میں ہے تو اس کے معنی کیا ہیں الحکم اے الحکم ہاں جی اور فیصلہ کرنے والا تو یہ ساری لغات جو ہے کتاب مختار الصحا میں عربی لغات میں حکیم کا بھی یہ معنی کیا ایک معنی العالم و الحکمت عالم و حکمت کے معنی میں دوسرا جو ہے حکیم کے معنی مطکن امور کاموں کو مضبوطی کے ساتھ انجام دینے والا اور حق و ما فاؤلا کے وجہ پر ہو تو سارا حکیمن ہاں جی حکیم ہوا آہ ہو مضبوط کیا پھنستا مضبوط کیا سب کا معنی یہ سارا نے یعنی مضبوط کے معنی میں اور الحکم اسی سے حاکم کے معنی میں فیصلہ کرنے والا المختار مختار الصحم یہ معنی کہ اور محلدات راغب جو قرانی لغت ہے اس میں انہوں نے جو ہے حکم کے حاصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے کسی چیز کے اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں اصل مانے کہتے ہیں کسی چیز کے اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے اسی بنا پر لگام کو گھوڑے وغیرہ کے لگام کو حکمت الداب کہا جاتا ہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے اسے قابو میں رکھتا ہے لگام جو ہے جانور کو گھوڑے کو ہاں جی اونٹوں کو قابو میں رکھتا ہے انسان کے اس کو بھاگنے نہیں دیتے اس لیے تو قرآن میں ہے فی الص مَا اللّہ مایل کے نہ اللہ نشق کر دیتا جو شیطانی القاع کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں سب میوح کی ملّہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے آتوں کو مضبوط کرتے ہیں وہ علی منحکم و اللّہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے یہ آیت سورہ, سورہ نمبر سر حج نمبر میں یہ ہمارے اور اسی طرح جو ہے ہاں جی اس کو ترجمہ جو کیا ہے تو تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے تو اس ایک تو اس آیت میں ہاں جی اس آیت میں جو ہے یوہ مضبوط کرنے کے معنی میں آیا اللہ یوہ مضبوط کرنے کے معنی میں ہاں جی اس آیت میں اور الحکم و کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم ہے اس چیز کے مزید فیصلہ کرنے کے معنیٰ قرآن میں واضح حکم تم بے ننا سے انتخم بلا لِي. ہاں جی ترجمہ جو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو اس میں حکم تم بھی فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے تحکم و بلادل بھی فیصلہ کرنے کے معنی میں اور حاکم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا حکم منصف ماہر ماہر حاکم کو کہا جاتا ہے اس لیے اس میں لفظ حاکم ان سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے حکم میں حاکم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے قرآن باغ میں ہیں افا غیر اللہ اب تغیر حاکمند ہیں جی کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں کیونکہ خدا سے بڑھ اور کوئی منصف اور کوئی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے ہاں جی تو لہٰذا میں حکم جو ہے حاکم سے حاکم کے معنی جو ہے حکم کرنے والا ہے حکم بہت ماہر حاکم کے معنی میں بہت بہترین فیصلہ کرنے والے کے معنی میں تو یہ سب معنی جو ہے مفادات لاغب میں جو عربی لغت ہے اور قرآنی لغت ہے صرف قرآنی میں جو الفاظ آئے ہیں ورڈس اس کی لغت تو ان لغوی تحقیق کے مطابق ہے قام میں جو معنی کیا قام و جدید میں اور اس سے مختار اس میں اور یہ جو قرآنی لغت محردہ عراقی میں جو معنی کیا ہے لغوی تو ان لغوی تحقیق کے مطابق الحاکم کے معنی کیا ہوا حکم کرنے والا فیصلہ کرنے والا فرمان روا یعنی نظام حکومت چلانے والا محکم و مضبوط طریقے سے حکم کرنے والا نظام چلانے والا فیصلہ کرنے والا انصاف کرنے والا یہ سارے معنی جو ہے اس حاکم کا بنتا ہے یہاں اس دعا میں ان معنی میں سے حکم کرنے والا فیصلہ کرنے والا حکم میں انصاف کرنے کرنے والا کے معنی سب سے زیادہ مناسب ہے ماں اللہ خیر الحاکمین میں تو اس طرح اب اس دعا کے جو مختلف ترجمے کیے ہیں ہاں جی تو وہ ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ترجمہ یہ ہے جناب انصر صابری صاحب نے کہ جو سنت کے علیمی انہوں نے صوفیہ کا اورات وطیہ کا مختصر شرح بھی لکھا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے تو ان کے ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں جی جو سب سے اچھا حاکم ہے ان کا ترجمہ یہ ہے جو سب سے خیر الحاکمین جو سب سے اچھا حاکم دوسرا ترجمہ جو ہے علامہ بشیر کا ہے مرحوم کا ترمیہ اللہ کے سوا کوئی اللہ کے عبادت نہیں وہ سب سے بہتر حکمران ہیں تو حکمران وہی حکومت کرنے والا اوپر حاکم آیا ہاں جی حکومت کرنے والا فیصلہ کرنے والا یہاں حکمران ہی کے معنی میں لیا حاکم کے معنی میں اور سید خورشیر صاحب کا تجمہ یہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ بہتر حکم چلانے والا ہے خیر الحاکمین وہ بہتر حکم چلانے والا ہے تو بنداکی کو جو ترجمہ ذہن میں آ رہا ہے ان بعا کی لغوی معنی کو مد نظر رکھ کر وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الا اللہ خیر الحاکمین یعنی جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور حکمرانوں میں سب سے بہتر حاکم ہیں اور حکمرانوں میں سے ہاں جی سب سے بہتر حاکم ہیں یہ اس کی سب سے جامع ترین لفظی ترجمہ ہے تو توضیع جو ہے اب اس دعا کی یہ ہے یعنی اللہ, الہ اللہ خیر الحاکم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور حکمرانوں میں سے سب سے بہتر حاکم ہیں ہاں تو اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے حق میں کیونکہ جو ہے یہ اس ادوار سے جو ہمیں سبق ملتا وہ یہ کیونکہ اللہ کو بندوں کے تمام بہترین فیصلہ کرنے والے اس لیے کیونکہ بندوں کے تمام احوال کا بھی علم ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے شفقت و محبت بھی ہے لہذا اللہ کا اپنے بندوں کے حق میں کرنے والے کرنے والے فیصلوں سے بہتر لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ہم ہاں میں کرنے والے اللہ کے بندوں کے ہاں میں کرنے والے فیصلوں سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اللہ جو بندوں کے حامل ہاں جو فیصلہ کرتے ہیں لہٰذا اللہ کے اپنے بندوں کے حام ہاں میں کرنے والے فیصلوں سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کوئی مہلوک اللہ سے بہتر فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کی معلومات چاہیے حکمرانی کرنے کے لیے پورا پورا معلومات چاہیں تو حاکم کے معنی میں بھی ہو تو سب سے بہتر علم اللہ رکھتا ہے ہم بندوں کے احوال کا بھی اور اس کے حل کا بھی اور اس کی پوری سیاست کا بھی حال لحاظ سے اور جھگڑوں میں فیصلہ کا بھی اللہ کو حقیقت کے لوگ لہٰذا اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا اور نہیں کوئی کر سکتا اللہ سے بہتر اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بہترین حکمران بھی ہے پیسہ کرنے والا بھی ہے حکمران بھی ہے کیونکہ ہاں جی وہ اللہ اس کائنات کا کائنات کا حقیقی و واضح و اشکار بادشاہ ہے وہی اللہ اور اس کی اور اس کے بادشاہی پر ہمیں اور اس کی بادشاہی پر ہمیں یقین کامل ہے لہذا ہمرانی کا ہاں بھی اسی کو ہے اور اس سے اچھا بہتر حاکم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے اپنے تمام معلومات کے بارے میں مکمل علم ہے اور ان کے تمام احوال سے آگاہ ہے کہ کی کون کیا ہے کون ظالم اور مجرم ہے اور کون مومن و بندہ ہے اور کس کی نیتیں کیا ہیں اور کون فقیر و مسکین ہیں اور محتاج ہیں اور کون مالدار و بے نیاس ہیں لہذا اللہ اپنے علم محیط جو ہر چیز پر شائع ہوا ہے اور عدل انصاف نص اپنے معلوقات پر سب سے زیادہ شفقت و محبت کی وجہ سے وہ ذات بہترین حکمران و حاکم ہیں اور حقیقی حکمرانی کا حق میں صرف اسی ذات کو ہے اس لیے ہم اس دعا میں اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد اس کے خیر الحاکمین ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور یہی ہمارا اس ذات کے بارے میں ایمان و آخدہ بھی ہے کہ وہ کاغذات اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور سب سے بہترین حکمران بھی ہے الا اللہ خیر الحاکمین اللہ پاک کوئی کے عبادت و معبود نہیں جو بہترین حاکم و حکمران ہیں اور اس کے فیصلے سب سے اچھے فیصلے اور بہترین فیصلے ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کی معنی مفہوم کو حقیقی معنی میں سمجھ کر ہاں جی ان کو سچے دل سے خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی عطا طافہ آمین رب